الحم اللہ, اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین قرآن گرامین برادر صبح وسلامت کہتے ہیں بابۂ شریف میں صدر نمبر چھ سو تینتالیس پبلک دو سو پچاسی ہے چھ سو شروع سے ابھی تک کے درست کے تعداد ہیں نواز شریف کے دو سو پچاسی یا جو ہے اوراد فتح کی عوراد فتح میں ہم جو جیسے مقدس معسنا میں ہیں شرح توضیحی میں اسما الوسنہ میں سے پندرہ ایسے مقدس یا مصور کی لوگی توضیح اور تشریح کے سلسلے میں ہیں اور کل کے بعد میں آخنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یا خالق یا بار او یا مصور ان تینوں آسما میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا فرق ہے تو اس حوالے سے جو کل تھوڑا سا عباس کیا تھا اور آج فرماتے ہیں الخالق جو ہے مقدر اندازی گیری کے معنی میں ہے الباری البارعدم سے وجود میں لانے والا المختری موجد کے معنی میں المصور جو ہے ان کو پھر جب ایجاد کر رہے ہیں خارش میں لا رہے ہیں تو محسوس ہے کہ صورت میں دینا یو صل و فلا اور حام بھیا شاؤ وہ وہ منزل تصویر کا شکے اسے سچ اللہ کو مصور کہتے ہیں تو ایک ہی چیز کی جو اخلیق کے جو تین مرحلہ ہے پہلا مرحلہ اندازہ گیری ہاں جی دھکی اس کو جو خالق سے تعبیر کے خالق کا ایک معنیٰ اندازہ گیری کے معنی میں دوسرا معنی جو ہے باریک اس کا دوسرا مرحلہ پھر اس کو عدم سے وجود میں لانا تصویر و کشقی بد اختراب مجد پھر اس کے بندر خواہ شکل و صورت ڈالنا یہ مصور کے معنی میں اسی تشریح کو جو ہے ان تینوں اسماع الحوسنہ کے انداز کے درسیان سے ہے مزید اضافی ان تینوں اسماع الحسنہ کے درمیان کے اندر جو مختصر فرق کو امام غزالی نے اپنی کتاب المقصد الاسنا فی شرح الاسما الحسنہ میں یوں بیان کیا ہے امام غزالی کے کتاب کے عبارت جو ہے بالکل سیم ٹو سیم کتاب مصباح کفامی کے سبھا نمبر چار پر بھی نقل ہوئی ہے تو امام غزالی کا اپنی کتاب مجھے دستیاب نہیں تھا ان کا البتہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو اسٹو چونکہ عبادت سیم ٹو سیم دہلی میں نصابہ کا حامی سے امام غزالی کے عبارت نقل کراؤں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اقال الغزالی غزالی ہی اسماء اللہ حسن امام غزالی جو ہے اس کے اسماء الحسنہ کے شرح پر لکھی ہوئی کتاب جو ہے المقصد الاسنا ہے تو اس میں فرمایا کہ امام وزالین نے اپنے تفسیر اعظم الوسنہ کے اماؤں جو تفسیر اصمال حوثنا کے ذیل میں فرمایا کہ وقت یوزن ان الخالق بار والمصور الفاظ المتراد دیبہت میں کبھی علماء جو ہے اعلی لغات یا محسرین گمان کرتے ہیں کبھی گمان کیا جاتا ہے کہ خالق باری اور مصور الف مترادف الفاظ ہیں ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ ہیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے مطلب مترا جیسے انسان اور بشار کی طرف آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں جبکہ کہ آپ فرماتے ہیں وانلک اللہ یر جو الخل اور ان یعنی لوگوں نے کہا سب کا ایک ہی معنی ہے اور سب جو پلٹتی ہے دھب کا معنی ہے خلق اور اختراق کی طرف دھب کا معنی ہے کس چیز کو پیدا کرنا اور عدم سے وجود میں لانا ان تینوں الفاظ کے یہ معنی ہیں بعص علماء نے آپ الماتیں یہ گمن کیا ہے جبکہ کہ غزال فرماتے ہیں سے غزال کا جب ایسا نہیں ہے یہ تینوں الفاظ مترادف الفاظ نے ان تینوں کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے یہ خلق کے مختلف مراتب کو تخلیق کے ایجاد کے مختلف مراتب کو بیان فرماتے یہ فرماتے بلکل ما یخرج من الادم الى الوجود بلکہ ہر وہ چیز جو عدم سے وجود کی طرف لے آتی ہے ایک چیز جو بالکل نہیں تھا اب اس کو ہنس کر رہے ہیں نیچ سے ہنس کر رہے ہیں عدم سے وجود کی طرف لے آتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ مفت کرن وہ سب سے پہلے وہ محتاش علا تقدیر ہی اولاً سب سے پہلے اس کے انداز دقیق اندازہ گیری کریں کہ اس کو میں نے وجود میں لانا ہے تو کس مقدار میں کس اندازے میں اس کا طور ارد لمبائی چڑائی اس کو کی شرگر سلط میں لانے چاہیے اس کی صحیح اندازہ گیری کرتے ولا جو ایک تو کیا اس کے صحیح محتاج ہوتے اس کی صحیح تقدیر کا اللہ تقدیر ہی اول کے اندازہ گیری کا دقیق پھر ولا ایجاد ہی ہاں جی جو ہے پھر اس کو وجود میں لانا علاق تقدیر جو اس نے پہلے جیسے اندازہ کیا ہے اسی کے حساب سے اس کو وجود میں لانے کا محتاج ہے محتاجوسری مرتبہ پھر آخر میں وہ تصویر بادل جاد ثالث اس کو وجود میں لانے کے بعد تصویر کشی مخصوص شکل صورت میں دینے کا محتاج ہوتی ہے تو ہر ایک چیز میں ان تین مراحل کی ضرورت ہے ایک چیز کو آدم سے وجود میں لانے کے مراحل تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق بس اللہ تعالیٰ خالق ہے کس حیثیت سے منہ سُ مقدر یہ سیشت اللہ تعالیٰ عرشے کو وجود میں لانے سے پہلے اس کا دقیق اندازہ گیری کرتے ہیں اس لیے سے اللہ خالق ہے وہ باری منہیس ہو ان مختاری موجود اور اللہ باری ہیشت سے, سے کہ وہ عرشے کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اختراع فرمانے والا ہے. ایجاد کرنے والا ہے عدم سے وجود میں لانے والی اس ایشت اللہ کو باری کہیں گے وہ مصور اور اللہ کو مصور کہیں گے منہیش ان نمرت و سور المخترات اس حیثیت کہ اللہ تعالیٰ ہی ترتیب دینے والا ہے ایجاد شدہ چیزوں کو تصویر کو کہ صورت کو ترتیب دینے میں اس حیثیت زیادہ مصور ہے بن ہی سو ان ترتیب دینے والا ہے سور المخترات وجود میں لائی ہوئی چیزوں میں تصویر کشی کرنے والا ہے آسنا ترتیب ان سب سے بہترین ترتیب ہاں جی موجود کو کس طرح خلا کرنا چاہیے ہاں مختلف انواع میں مختلف شکلیں ہیں صورتیں ہیں قد و قامت ہے انسان کی اپنی شکل صورت کا قامت ہے مجموعی باقی درندوں کے اپنی ایک شکل صورت کا قامت باقی شرپائیوں کے اپنی شکل صورت پرندوں کے اپنی سمندری مچھلیوں کے اپنے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو موجود میں لانے کے بعد ان میں ہر ایک کے لیے ایک بہترین شکل صورت دیتے ہیں اس ایسے تو اللہ کو مصور کہیں گے پھر آپ ایک مثال دیتے ہیں محسوس کل بینا ہے جیسے ایک مکان ایک گھر آپ نے بنانا ہو ایک عمارت بنانا ہو مثلاً تو فینو احتاج اس مکان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے محتاج ہے محتاج ایک تو علا مقدری نقدر ہو ایک اندازہ گیری کرنے والا جو اس کی اندازہ گیری کرتا ہے مالابمن ہوں ہیں جو اس مکان کو بنانے کے لیے ضروری ہیں من القشب لکڑی اس کے لیے کتنی لکڑی چاہیے وہ لبنی کھدنی اینٹیں چاہیے وہ مساطل عارج اور کتنی زمین چاہیے اس کو وعدہ دلیاتی اور کھدنی تعداد میں کتنی تعداد میں اینٹیں چاہیے ہاں جی وہ طول ہاں وارجہ اس کی زمین کے اور کمروں کے طول آرس کتنا ہونا چاہیے زمین کی ایک جو ہے مرحلہ یہ ہے وہ حاضا یہ اور یہ کام جو ہے یہ اندازہ گیری ایک مکان بنانا ہو اتنے کمروں پر مشتمل اتنا فرض کرو ہاں جی پانچ ملے پر سو اگز پر ایک سو بیس گز پر یہ تاریخ اس کی اندازہ گیری کر کے ایک مکمل نقشہ بنا کے دینے والے کو مہندس کہا جاتا ہے پھر وہ تصور ہو ہاں اور وہ اس کے جو ہے تصویر کشی کر لیتے ہیں یہی مصور مہندس انجین سما یا تاج علا بننا اب اس نے بولا تصویر کشی کر لیا بولا اتنی اینٹوں کی ضرورت ہے ہاں جی ہر کمرے کا طول اور اتنا ہوگا مجموعی گھر کا اتنا ہوگا لکڑیاں اتنا چاہیے ہاں جی اور اینٹیں اتنا چاہیے ہے فرش کرو آج کل سیمنٹ ساریاں اتنا چاہیے وہ سب مہندی بتائے گا اور اس کی ایک نقشہ بنا کے آپ کا دے گا ابھی مکان نہیں بنا سے بھی یہ ساری تخیق اندازہ گیری ہوگا اس طرح آپ کو پتا چلے گا مجھے کہ پیسہ اس پہ خرچ ہونا ہے سب یا تاج علاب بننا ہے پھر آپ اس انجینئر نے جو نقشہ کشی کی ہے ہاں جی اندازہ کی رہی ہے اس کو اب عملی طور پر انجام دینے کے لیے پھر محتاج ہوں گے ایک بننا کا مستری کا کہ یہ طول عام اللّی وہ آپ سرپرستی کریں گے ذمہ داری لیں گے ان کاموں کا ہاں جی اللہ جی ان دہا تحد البنیاں جو ایک مکان کو بنانے کے لیے ہاں جی وجود میں لانے کے لیے ضرورت ہے وہ اس کی ایک ذمہ داری ایک مستری اٹھائے گا اور وہ مستری جو ہے اب اس مکان کو بنانا شروع کرے گا تو اللہ سرپرستی کریں گے ذمہ داری اٹھائیں گے ہاں جی ان کاموں کا موقع اللہ تحد میں جس سے ایک مکان کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہے اور اس کو مضبوطی سے اس کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں گھر کی ڈانچہ بن گیا سماحتاج علامزین فراخل میں ایک محتاج ہوتا ہے کہ اس گھر کو زیب و زینت دینے والا ہاں جی کہ یونق ش ظاہر ہے اس کے ظاہر کے نقش نگار کرتے ہیں ران رغن کرتے ہیں وہ یوز یونخصورت ہو اس کے صورت کو گھر کی ہاں جی اندرونی بیرونی اس کو خوبصورت مزین کرتے ہیں زینت دیتے ہیں فاعت اللہ ہو غیر البنہ تو یہ کام بس بننا مستری کے علاوہ ہے جیسے وہ پینٹر یہ سارے کام کر لیتا ہے آ فرماتے ہیں بس حاض الع عادت و فر تعدیر فل یہ ہمارا عادت ہے عام عرف میں کسی گھر کو بنانے میں اندازگیری میں و تصویر کشی کرنے میں اب آ فرماتے ولے سے کضالغفی اف عالیہ تعالی لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس طرح تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ول ول مقدر و و اشان یہاں تو ہمیں پہلے میں تین کے گوروخنوں کی ضرورت تھی انجینئر کی ضرورت ہے مستری کی ضرورت ہے پینٹر کی ضرورت تھی ترخان کی ضرورت تھی حتیٰ وہ چوتھی چیز بھی لیکن یہاں پر ایسے نہیں اللہ کے افعال میں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اکیلا مجھ سے مقدر و اندازگیری کرنے والا بھی کائنات کے ہر عرشے کا وہی ذات ہے موجود آدم سے وجود میں لانے والا واسانے سانے و بنانے والا سب اللہ کے ذات ہیں پس اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات فاحول خالق ہوں اللہ ہی خالق بھی ہے و الباری و باری بھی ہے و اور اللہ مصور بھی ہے تصویر کشی کرنے والا ہے بس وہ اندازہ گیری کرنے والا بھی گھر کہ شروع میں دقیق وہ بھی اللہ ہے باری عدم سے وجود میں لانے والا اس کو ایجاد کرنے والا بھی اللہ ہیں اور اس کے خوبصورت تصویر کشی کرنے والا بھی اللہ کو تھے تو یہ توجہ جی جو ہے کتاب مصباح منکہ فہمی کی صفحہ نمبر چار سو انتیس پہ آگے امام فخر الدین راضی بھی اپنی کتاب لوامی البینات میں ان کی اشرح ہے اصم البی امام غزالی کی اسی تفصیل کو پسند کرتے ہیں ان تینوں آسما کے تشریح میں پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اب ہیں اس تفصیل کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اب ہیں الخالق اور الباری دونوں مترادف الفاظ میں سے ہو جائیں گے اس کو قبول نہ کریں تو اور دونوں یعنی موجد اور مخترک کے معنیٰ میں ہوں گے پھر تو الخالق بھی باری دونوں موجد اور مختر کے معنیٰ میں ہوں گے یہ توضیع جی آپ نے اپنی کتاب لوام البینت کے سفر نمبر ایک سو ننانوے پہ لکھا جبکہ جو ہے ہر اسم کا الگ الگ معنی ہونا جو یہ زیادہ صحیح ہے اور یہ فساحت ہے یعنی ہنسی صورت حساط و بلاغت پیدا کرنے والے سورج یہی ہے ہر لفظ کے الگ معنی ہو کیونکہ اس صورج میں تأثرے سے معنی ہوں گے نیا الگ نیا معنی پیدا کریں گے اور ہر اس نیا معنی پیدا کرے گا ورنہ دونوں کا ایک معنی ہوگا جو کہ تاخید ہے اور یہ مستثنی عربی ادب میں اور قرآن جو کی فساد و بلاغت سے بری بھی کتاب ہے فسات و بلاغت کی اعلیٰ درجے پر ہے معجزہ کے درجے پر ہے لہذا جو ان کا الگ الگ معنی ہونا یہ زیادہ درست نظریہ یہ تھوڑا توضیح بندہ خیر کیا انسان اللہ تعالیٰ کے ان تینوں آزما میں آگے جو ہے ہاں جی غور و فکر کریں اللہ خلق المصور میں ہاں جی اتنا ہی اس کے لیے عجائبات کائنات کا علم ہوتا جائے گا آپ اللہ کی نظر میں غور کرتے جائیں گے اس کائنات کا عجائبات کا علم ہوتا جائے گا اور اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مقدس کتاب میں تخلیق کائنات اور اس کے مراحل خصوصا، خود انسان کے تحلی کے مراحل پر غور و فکر کی دعوت دی قرآن باغ میں کہ ایک حقیر پانی کو اللہ نے اپنی علم و قدرت اور حکمت سے ایک عالم اسقل بنا دیا ایک بڑی دنیا بنا دیا چھوٹی دنیا اللہ کے اس میں مصور میں انسان غور و فکر کرے تو دنگ رہ جاتی ہے تصویر کش اللہ نے اس کائنات میں کتنی بے شمار ہنجے ہاں جی لا سا بے شمار و لاۃسا گنتی سے بال موجودات و حیوانات و نباتات خلق ہیں پھر ہر کے پھر جو ہے پھر ہر چیز کے ہر جنس کے الگ الگ صورت ہیں پھر ہر نو کی ایک مجموعی صورت ہیں پھر جو اور ہر ہر ہر, ہر نو کے اندر پھر بھر کے اندر جو ہے جو پھر ہر ہر نوع کے اندر پھر سنف کی الگ الگ صورت ہے پھر ہر سنف میں سے ہر فرد کی بھی فرد کی پھر الگ الگ شکل و صورت ہے مثلا ہیوانوں میں سے گائے ایک نو ہے اونٹ ایک نو ہے یعنی ایک مخصوص قسم ہے بیل بگریاں ایک نو ہے پھر ہر نو کے مخصوص شکل و صورت ہے بیگ باڑیوں کے لیے ان کا الگ شکل ہے باغیوں کا الگ شکل ہے گایوں کا الگ شکل ہے مثلاً ان کے اپنے گروپ کا الگ شکل ہے گروپ کے لحاظ ایک شکل ہے پھر ہر فرد کی الگ شکل ہے پھر ہر صنف کے الگ الگ صورت و خصوصیات ہے پھر ہر فرد کی الگ الگ شکل و صورت اسی طرح انسانوں میں مرد عورت کی ایک الگ الگ جو ہے صورت ہے صورت پھر ہر قوم و ملک کے لوگوں کی ہاں جی ایک مخصوص شکل و صورت جیسے جی جاپانیوں کا الگ شکل بنگالیوں کا الگ شکل ہمارے پاسان میں بھی پٹھانوں کا الگ شکل ہمارے کا اپنے ایک الگ شکل ہاں جی سندھی بلوچ کا الگ شکل اس طرح وہ کی بھی مجموع ایک مجموعی شکل ہے فرت کے الگ الگ صورت وہ شکل اگر حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک کے تمام انسانوں کو زندہ کر کے دیکھا جائے تو دو فرد ایسا نہیں ملے گا کہ وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک جیسا ہو ہاں جی اور تمیز نہ کر سکیں سن کم از کم انگوٹھا تو سب کا الگ الگ ہے ہاں جی تو لہذا فتح و رقل و الخالقین اللّہ تعالیٰ جو ہے حسن الخالقین اور بابر کا ذات ہے صدق اللّہ العظیم تو اس عشم مقدس میں جتنا انسان غور و فکر کرتے جائیں اتنا ہی ہاں جی انسان کے انسان کی جو ہے انسان کی حیرانی میں انسان کی حیرانی میں اضافہ ہوتا جائے گا اس مصور میں اگر آپ نباتات میں اللہ تعالیٰ کی مصوری کا جمال دیکھنا چاہیں تو آپ دنگ لکھ جائیں گے ہر نو درہ کی الگ الگ صورت ہے مثلاً درختِ سفیدہ متوبی عرف درختِ بیت سیب ہاں جی ناشپاتی خوبانی اخروٹ وغیرہ سب کی الگ الگ صورت و شکل ہے پھر ہر درہ کے الگ, الگ الگ شکل پھر درختوں پر جو ہیں درختوں میں مثلا شیب کے پھلوں کی کتنی اقسام ہیں ہر قسم کے ایک الگ الگ شکل و مزہ ہے اس طرح جس چیز پر بھی نگاہ ڈالیں کوئی چیز دوسرے سے بالکل الگ صورت و شکل رکھتے ہیں ہاں جی تو ہر جس چیز پر بھی صورت ڈالیں تو ہر چیز ہنجی ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ صورت و شکل رکھتے ہیں اس طرح تمام موجود عالم اللہ تعالیٰ کے سے مبارک المصور کے جلوے اور مظاہر ہیں اور اللہ کے سب کامل مصوری کے اور یہ سب اللہ کے کامل مصور کی مصوری کی دلیل ہے یہ تو جی جو ہے بنداخیر اپنے ذہن میں جو آیا اس قرآن میں توجہ تدبر سے وہ لکھا میں ذاتی طور پر اس میں جتنا غور کرتا جاؤں میرے تعجب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس سسم پر جو ہے وقین بہت ہی عظیم ہے اور جمال علیہ کا بہتر سے بہتر ادراک ہوتا جاتا ہے ہاں جی تو یہ سسم کا جو ہے یہ حصہ یہیں پر کمپلیٹ ہو گیا اب آگے جو ہے اس, اس مقدس میں میں سب سے دعوت ہے کہ ہم سب اس میں جتنا ہو سکے غور و فکر کا اس مقدس میں آپ کو مزہ آئے گا یا مصور میں ہاں جی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کے معروفات کے توفیق دے دے اور اس مصور کے ایک اندر آخری ہے